تو وہ تم کو الٹا پھیر لے جائیں گے اور تم نامراد ہو جاؤ گے وہ تم کو الٹا پھیر لے جائیں گے یعنی جس کف کی حالت سے تم نکل کر آئے ہو اسی میں یہ تمہیں پھر واپس لے جائیں گے منافقین اور یہودی عہد کی شکست کے بعد مسلمانوں میں یہ خیال پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر واقعی نبی ہوتے تو شکست کیوں کھاتے یہ تو ایک معمولی آدمی ہے ان کا معاملہ بھی دوسرے آدمیوں کی طرح ہے آج فتح ہے تو کل شکست خدا کی جس حمایت و نصرت کا انہوں نے تم کو یقین دلا رکھا ہے وہ محض ایک ڈھونگ ہے معذہ اللہ اللہ ان کی باتیں غلط ہیں حقیقت یہ ہے کہ اللہ تمہارا حامی و مددگار ہے اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے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 ان کو خدائی میں شریک ٹھرایا ہے جن کے شریک ہونے پر اللہ نے کوئی سنت نازل نہیں کی ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے اور بہتی بری ہے وہ قیامگاہ جو ان ظالموں کو نصیب ہوگی وَلَقَدَ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى اِذَا فَشِلْتُمْ حَتَّى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 ثم صرفكم عنهم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل اللہ نے تائید و نصرت کا جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ تو اس نے پورا کر دیا ابتدا میں اس کے حکم سے تم ہی ان کو قتل کر رہے تھے مگر جب تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا اور جوں کہ وہ چیز اللہ نے تمہیں دکھائی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے یعنی مال غنیمت تم اپنے سردار کے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طالب تھے اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے تب اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے اور حق یہ ہے کہ اللہ نے پھر بھی تمہیں معافی کر دیا کیونکہ مومنوں پر اللہ بڑی نظر عنایت رکھتا ہے اور حق یہ ہے کہ اللہ نے پھر بھی تمہیں معافی کر دیا یعنی تم نے غلطی تو ایسی کی تھی کہ اگر اللہ تمہیں معاف نہ کر دیتا تو اس وقت تمہارا استحصال ہو جاتا یہ اللہ کا فضل تھا اور اس کی تائید و حمایت تھی جس کی بدولت تمہارے دشمن تم پر قابو پا لینے کے بعد ہوش گم کر بیٹھے اور بلا وجہ خود پسپا ہو کر چلے گئے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 کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا جو مصیبت تم پر نازل ہو اس پر ملول نہ ہو اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے اور رسول تمہارے پیچھے تم کو پکار رہا تھا جب مسلمانوں پر اچانک دو طرف سے بیک وقت حملہ ہوا اور ان کی صفوں میں ابتری پھیل گئی تو کچھ لوگ مدینے کی طرف بھاگ نکلے اور کچھ عہد پر چڑھ گئے مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انچ اپنی جگہ سے نہ ہٹے دشمنوں کا چاروں طرف ہجوم تھا دس بارہ آدمیوں کی مٹھی بھر جماعت پاس رہ گئی تھی مگر اللہ کا رسول اس نازک موقع پر بھی پہاڑ کی طرح اپنی جگہ جمع ہوا تھا اور بھاگنے والوں کو پکار رہا تھا الیہ عباد اللہ علیہ عباد اللہ اللہ, اللہ کے بندو میری طرف آؤ اللہ کے بندو میری طرف آؤ تم کو رنج پر رنج دیے رنج حزیمت کا رنج اس خبر کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے رنج اپنے کثیر تعداد مقتولوں اور مجروحوں کا رنج اس بات کا کہ اب گھروں کی بھی خیر نہیں تین ہزار دشمن جن کی تعداد مدینے کی مجبوری آبادی سے بھی زیادہ ہے شکست فردہ فوج کو رونتے ہوئے قصبے میں آگوسیں گے اور سب کو تباہ کر دیں گے ثم انزل عليكم من دل تن سوش پوتے و پوت متھوم ف ن بل شکل جہل یو من من لو نل ن مل پی ملک نوک نل ن مل امر کھن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 اس کام کے سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں دراصل یہ لوگ اپنے دلوں میں جو بات چھپائے ہوئے ہیں اسے تم پر ظاہر نہیں کرتے ان کا اصل مطلب یہ ہے کہ اگر قیادت کے اختیارات میں ہمارا کچھ حصہ ہوتا تو یہاں ہم نہ مارے جاتے ان سے کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کی موت لکھی ہوئی تھی وہ خود اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آتے اور یہ معاملہ جو پیش آیا یہ تو اس لیے تھا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہے اللہ اسے آزمالے لے اور جو کھوٹ تمہارے دلوں میں ہے اسے چھانٹ دے اللہ دلوں کا حال خوب جانتا ہے اس غم کے بعد پھر اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر ایسی اطمینان کسی حالت ٹاری کر دی کہ وہ اونگنے لگے یہ ایک عجیب تجربہ تھا جو اس وقت لشکر اسلام کے بعض لوگوں کو پیش آیا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ہو جو اس جنگ میں شریک تھے خود بیان کرتے ہیں کہ اس حالت میں ہم پر اون کا ایسا غلبہ ہو رہا تھا کہ تلواریں ہاتھ سے چھوٹی پڑتی تھیں۔ اِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَ الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ استزل بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَ اللَّهُ عَنْهُمْ ان اللہ غفور حلیم تم میں سے جو لوگ مقابلے کے دن پیٹ پھیر گئے تھے ان کی اس لفزش کا سبب یہ تھا کہ ان کی بعض کمزوریوں کی وجہ سے شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے تھے اللہ نے انہیں معاف کر دیا اللہ بہت درگزر کرنے والا اور برتبار ہے